بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تہتروں دن تیرہ ربیع الاول نمبر ایک اسلامی تاریخ یاجوج و ماجوج قرآنِ کریم کے سورہ کہف میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے یہ لوگ عام انسانوں کی طرح حضرت نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں یہ بڑے جنگجو اور طاقتور تھے اپنی پڑوسی قوموں پر حملے کرتے رہتے ان کے گھروں کو تباہ کرتے قیمتی چیزیں لوٹ لیتے اور قتل و غارت گری کرتے تھے انہی لوگوں کے فتنے و فساد سے حفاظت کے لیے ذوالقرن نے ایک مضبوط دیوار بنائی تھی ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ ٹور پر چلے جائیں گے تو اللہ تعالی یاجوج و معجوج کو کھول دیں گے اور وہ تیزی کے ساتھ نکلنے کے سبب بلندی سے پھسلتے ہوئے دکھائی دیں گے ان میں سے پہلے لوگ بحیرہ تبریہ سے گزریں گے تو سارے پانی کو پی کر دریا کو خشک کر دیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائیں گے اور ان لوگوں پر وبائی صورت میں ایک بیماری بھیجیں گے اور تھوڑی دیر میں یاجوج و ماجود سب ہلاک ہو جائیں گے نمبر دو اللہ کی قدرت ہونٹ اللہ تعالی نے ہمیں نرم و نازک دو ہونٹ عطا فرمائے جن کی حرکت سے ہمیں بات کرنے میں مدد ملتی ہے بغیر کسی اسکرین کے حرکت کرتے رہتے ہیں ان کے ذریعے ہمیں ٹھنڈی اور گرم چیزوں کا پتہ چلتا ہے اور ان کے بند ہونے کی حالت میں منہ کی حفاظت رہتی ہے اگر یہ ہونٹ نہ ہوتے تو منہ کے اندر گرد غبار مچھر مکھیاں داخل ہو کر مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی اور انسان دیکھنے میں بڑا بد شکل معلوم ہوتا مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و حکمت سے ہونٹ بنا کر ہم پر بڑا احسان کیا ہے اس بات کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے لسانوں و شفتعی کہ ہم نے انسان کے لیے ایک زبان اور دو ہونٹ بنائے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں وارثین کے درمیان میراث تقسیم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال وراثت کو کتاب اللہ کے حکم کے مطابق حقوالوں کے درمیان تقسیم کرو فائدہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس نے مال چھوڑا ہو تو اس کو تمام حقوالوں کے درمیان تقسیم کرنا واجب ہے بغیر کسی شرعی عذر کے کسی وارث کو محروم کرنا یا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حصے سے کم دینا جائز نہیں ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں ہدیہ کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت تکلیف پر صبر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو تھکاوٹ بیماری غم دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے نمبر چھ ایک گناہ کے بارے میں بلا شرعی عذر کے شوہر سے طلاق مانگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بلا کسی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا کا مال فتنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں قیامت کا ہولناک منظر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب قیامت قائم ہوگی اس کا جھٹلانے والا کوئی نہ ہوگا وہ کسی کو پست اور کسی کو بلند کر دے گی اور جب زمین کو سخت زلزلہ آئے گا اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے تو وہ پہاڑ بکھرے ہوئے ذرات یعنی غبار میں تبدیل ہو جائیں گے نمبر نو طب نبوی سے علاج دعائیں جبرعیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھ کر دم کیا بسم اللہ عبری کا اومن کل یشفی کا شر حاسد اذا حسد ومن شر نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو اور خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرتے رہو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے